بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آج ہمارا صورت البقرہ کا آغاز ہے قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی صورت ہے بہت سارے مسائل احکامات عقائد اس میں بیان ہوئے ہیں تو اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں <تصفيق> کل کتاب لار بفی حدل متقین الفلا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ <تصفيق> بفی <تصفيق> یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدل متقین بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے محترم بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید میں مختلف صورتوں سے پہلے حروف مقطعات آتے ہیں الفلام میم الفلام میم سوت اس طرح مختلف صورتوں سے پہلے یہ الفاظ آتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح صنعت کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں یعنی ان کا مطلب ان کا مقصد اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ حروف بھی قرآن مجید کا حصہ ہیں ان کی تلاوت پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو باقی قرآن کی تلاوت پر ملتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک نیکی نک... لکھی جائے گی اور ہر نیکی کا اجر اس کا دس گنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی اس کی تیز نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتا ہے جامع ترمیزی کتاب و فوائل القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس کے بعد ذالک کتاب و لار بفی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدل للمتقین بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے ذالکل کتاب العر فی قرآن مجید کے آغاز میں نہایت جزم سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ حدالجلال والاکرام کا کلام ہے اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس امر کی وضاحت قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ملتی ہے جیسے کہ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے اور سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ول قر ا نو افترو میل ولا کی تصدیقی ولاک تصدی قلدی بہ نئی و تفصیل للکتاب و تفصیل للکیتا بل روی بفی مب عالمی اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں سبحان اللہ اس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کوئی گھڑ نہیں سکتا بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جس کی تصدیق اللہ نے پہلے نبیوں ان کے صحائف ان کی کتابوں میں بھی کی ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں تو یہ لالکل کتاب فی قرآن کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ شک نہ رہے کہ نوز باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے یہ گھڑ کے لے آئے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا للمتقین ہدایت کا ایک معنی راستہ آپ کو دکھانا ہے اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے ہدایت کا ایک مانا تو راستہ دکھانا ہے اور دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران فرمایا یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے اور ایک اور مقام سرحام سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منو ہوں شف لین و قر و حو والیم ام اک یون دوں مکانیم ب کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے یعنی یہ سنتے نہیں ہیں ان کا یہ حالت ہے اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس میں یا جاءتکم کم من ربکم وشفاء لما فی الصدور سو ورحمت للمؤمنین اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے اللہ اکبر سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں جو نفاق ہے جو نافرمانیاں ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے لل اللہ تعالی سے ڈرنے والا یعنی متقی وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں یعنی جو شک والی ہیں جب تک کوئی شخص شک و شبہ والی چیزوں کو نہیں چھوڑتا متقی نہیں کہلا سکتا نہ وہ اپنا دین محفوظ رکھ کر نجات حاصل کر سکتا ہے تو میرے محترم بھائیو اس حوالے سے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا وہ اس چرواہے کی مثل ہے جو شاہی چرا کے گرد اپنے مویشی چرائے تو قریب ہے کہ وہ شاہی چراہ میں اپنے مویشی داخل کر دے خبردار ہر بادشاہ کی ایک چرا ہوتی ہے اور اللہ کی چراہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں متفق عالیہ حدیث ہے میرے محترم بھائیوں اس میں تقوی کا یہ معیار بیان کیا گیا ہے کہ شک والی چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے اسی حوالے سے ایک سوال اسد بھائی نے دبئی سے کیا تھا کہ ایسی اشیاء ایسی کریمز ایسی کاسمیٹکس جو صابن ہیں جو کریمز ہیں جو پرفیومز ہیں جن کے اندر الکحل ڈالا جاتا ہے مختلف نام ہیں الکحل کے یہ بیسیکلی اس کا کیمیکل نیم ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اضافہ کرتا ہوں کہ ان میں حرام فیٹس یا چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے جیسا کہ انڈیا سے بننے والی بہت ساری اشیاء میں ہندو وہ گائے کا پیشاب شامل کر دیتے ہیں وہ اپنے حساب سے اسے برکت والا سمجھتے ہیں کئی جگہوں پر ہم نے انگلینڈ وغیرہ میں دیکھا کہ خنزیر کا خون جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے پورک جو ہے پگ جو ہے اس کی فیٹس شامل کی جاتی ہے پگ جیلیٹن شامل کی جاتی ہے ان کاسمیٹکس کی چیزوں میں تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہر وہ چیز جس کے اندر الکحل شامل ہو ہر وہ چیز جس کے اندر خنزیر کی چربی اس کا خون یا کوئی حرام چیز کی آمیزش ہو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا چاہے وہ کریم ہے چاہے وہ صابن ہے چاہے وہ شیمپو ہے تو اس حوالے سے بڑا واضح حکم ہے کہ ایسے پرفیومز لگانے جن کے اندر الکحل ہو وہ بھی جائز نہیں ایسی ادویات استعمال کرنی اورلی کہ جن میں الکحل ہوتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہا جی میں الکحل کو یعنی شراب کو کیا علاج کے لیے استعمال کر سکتا ہوں فرمایا یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گی یعنی اس سے بڑھے گی کم نہیں ہوگی اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ الکحول یا جتنی حرام چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اور ان کی تجارت بھی حرام ہے ظاہر ہے جب کوئی حرام چیز ہم اس کی تجارت کریں گے اس کو خریدیں گے اس کو بیچیں گے تو یہ بھی حرام ہے جیسا کہ شراب کے حوالے سے الکحل کے حوالے سے ابو داود کے اندر تفصیلی روایت ہے کہ اللہ کی لانت ہو اس شخص پر جو شراب پیتا ہے جو شراب پلاتا ہے جو بناتا ہے جسے پیش کی جاتی ہے جو اسے ہینڈل کرتا ہے جو اس مجلس میں بیٹھتا ہے دس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے تو ہر اس شخص پر اللہ کے نبی سر وسلم نے لانت فرمائی ہے جو الکحل کے کاروبار میں ملوث ہو یا اس اس میں کسی حوالے سے بھی اس کا کوئی اثر انداز ہونا یا اس میں شامل ہونا آتا ہے تو میری بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آج الحمدللہ بڑی جدت آ چکی ہے میرا اپنا شعبہ نیوٹریشن ہے اور الحمد ہم یہاں پاکستان میں بھی انگلینڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ کو الحمد للہ آرگینک اور بوٹینک اشیاء دستیاب ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ الحمد للہ وہ صابن ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے اندر نہ الکحول ہو نہ حرام چیزیں ہوں بلکہ ویجیٹیرین ہو جس کے اندر ویجیٹیرینس کے لیے مسلمانوں کے لیے ہوں یا اس میں حلال فیٹس استعمال کی جائیں وہ بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے تو کوشش کریں کہ نیچرل اسٹولس اسٹورس پر جائیں جہاں سے آپ کو آ, نیچرل چیزیں ملے وہ آپ استعمال کریں شیمپو بھی اس طرح ہمیں الحمد مل سکتے ہیں کریمز بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر پوری دنیا میں اویلیبل ہیں کہ آپ نیچرل کریمز استعمال کر سکتے ہیں جن میں نہ الکول ہوتا ہے نہ ان کے اندر کوئی حرام فیٹس یا کسی اور چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا ڈھونڈنا چاہیے اور اس حوالے سے بالکل نرمی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جب ہم اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر وہ ملیں گے تو پھر میرے محترم بھائیوں کیا ان میں سے خیر اور برکت اور نور اور وہ اللہ کی رحمت نظر آئے اس لیے اسے بچنا چاہیے تھوڑی کوشش کر کے نیچرل کی طرف جائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے کیونکہ یہ چیزیں اگر صراحت کے ساتھ کوئی کہنا جی ہمیں پتہ نہیں اس میں کون سا الکوہل ہے تو پھر بھی میرے بھائی وہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ شک والی چیز میں ضرور آ جاتا ہے جب مشکوک ہو گیا تو پھر بھی ناجائز ہو گیا اور فرمایا جس نے شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ رکھ لیا اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ